وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ <يتساءلون> اور وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ کر حالات دریافت کریں گے اہل جنت آپس میں ایسی باتیں کریں گے جن سے مقصود جنت میں رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر اور ان پر اس کا شکر ادا کرنا ہوگا پہلے ان حالات کا ذکر کریں گے جن سے وہ دنیا میں تعت و بندگی کی راہ میں دوچار ہوئے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے کتنے خائف رہتے تھے تو اللہ نے آج ہم پر یہ کیسا احسان کیا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے ہم روز قیامت آنے سے پہلے دنیا میں صرف اسی کی عبادت کرتے تھے اسی کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ اے ارحم الرحمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے اور جنت میں داخل کر دے تو اس نے ہماری دعا قبول کر لی اس لیے کہ جو اسے پکارتا ہے وہ اس کی ضرور سنتا ہے اور اس پر ضرور احسان کرتا ہے اور جو صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے عذاب سے خائف رہتا ہے اس پر رحم کرتے ہوئے سراعت مستقیم پر چلنے کی توفیق ضرور دیتا ہے